بسم اللہ رب الرحمٰم قعل اللہ تعالیٰ بالقرآن المجید الرجال قوامون مون السائی صدق اللّہ العظیم ربی شراہنی صدری و یسر القم السانی یقہ کولی ربی یسر ولاۃ السر و تم بالخیر آمین یا رب العالمین قرآن مجید کی ایک آیت سے ایک جملہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے یہ جملہ جو ہے کون سا جملہ ہے اس کے پارٹس کیا ہیں اس پہ ان اللہ ہم بات کریں گے اور پھر اسی آیت کے حوالے سے مزید کچھ بات کی جائے گی سبق کو ذہن میں تازہ کر لیں کہ ہم نے اپنے پچھلے سبق میں مرقبات ناقصا کو جملہ اسمیہ میں استعمال کر کے جملے بنائے تھے جملہ اسمیہ اس کے دو اعضاء ہوتے ہیں مبتدا اور خبر اور چار مرکبات ناقصاں ہیں مرکب اشاری مرکب توصیفی مرکب اضافی مرکب جاری ان چار میں سے ہم نے دیکھا تھا کہ جو مرکب اشاری ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی صرف معرفہ ہے وہ نقرہ ہو ہی نہیں سکتا لہذا جو صرف معرفہ ہوتا ہے وہ مبتدہ ہی بن سکتا ہے لہذا مرکب اشاری کو ہم نے مبتض کی جگہ پر رکھ کر جملے بنائے مرکب توسیفی کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ مرکب توصیفی مارفا بھی ہو سکتا ہے نقرہ بھی ہو سکتا ہے لہٰذا ہم نے مرکب توسیفی کو مبتا کی جگہ پر رکھ کر بھی جملے بنائے اور خبر کی جگہ پر رکھ کر بھی جملے بنائے مرکب اضافی کے بارے میں ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ اگر صرف مضاف کو دیکھا جائے تو نخرا ہوتا ہے لیکن اگر سات مضاف علیہ کو بھی دیکھ لیا جائے تو پھر یہ معرفہ ہو جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اتنی محنت کریں ہم نے ایک حل نکال لیا کہ مرکب اضافی بھی مبتدا یا خبر بن سکتا ہے چوتھا مرکب نہ مرکب جاری جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ نہ مارفا ہوتا ہے نہ نکھرا ہوتا ہے لیکن چونکہ ہم نے پڑھا ہے اور اس کو ہم نے جملے میں استعمال کرنا ہے تو آج ہم ان اللہ اس مرکب جاری کو جملہ اس میں ہم استعمال کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کی کیا پوزیشن ہے اور اسی سے ان اللہ ہمارا آج کا سبق آگے چل پڑے گا اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے اس کا ایک جملہ پڑھا ہے وہ بھی انشاءاللہ شاء انالائز ہو جائے گا آپ کے سامنے جملہ اسمیا کے دو اجزاء مقتدا خبر مختہ معرفہ خبر نکرا دونوں مرفو سادہ سا جملہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں زئید ان تجمہ ہوگا اس کا جی زید بیٹھا ہے مفت مفرد لفظ ہے کوئی مرکب نہیں ہے خبر مفرد لفظ ہے کوئی مرکب نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں اس جملے میں مزید کچھ ایڈ کر رہا ہوں یعنی مفتدہ زیدوں نے جال سن خبر ہے اور آگے میں کہہ دیتا ہوں فل مسجدی افیل مسجد ہی کون سا مرکب ہے مرکب جاری okay. تو میں نے مرکب جاری مرکبے ناکس کو جملہ میں استعمال کیا لیکن آپ نے نوٹ کیا کہ نہ تو میں نے مبتا کی جگہ پر رکھا نہ میں نے اسے خبر کی جگہ پر رکھا مبتا خبر میں میں نہ لیے تھے پہلے ہی میں نے مزید آگے کچھ ایڈ کیا مرکب جاری کو اور جب غور کیا تو وہ میرے اس جملے کے مفہوم میں بڑا فٹ بیٹھ گیا ایسے ہی ہے نا یعنی پہلے میں نے زید الجال سے ان کا ترجمہ کیا تھا کہ زید بیٹھا ہے اب جب میں ترجمہ اس کا کرتا ہوں تو اردو میں اگر میں کروں محاورے کے بغیر تو کچھ یوں کروں گا کہ زید بیٹھا مسجد میں ہے لیکن اس کو میں ذرا اردو محاورے میں لاؤں گا کہ زید مسجد میں بیٹھا ہے زید مسجد میں بیٹھا ہے تو یہ بڑا زبردست فٹ ہوا ہمارے جملے میں لہذا مرکب جاری ہمارا جملہ اسمیا میں استعمال ہو گیا اب ہم دیکھیں گے کہ یہ کس حیثیت سے استعمال ہوا ہے نہ تو یہ مقتض تھا نہ یہ خبر تھا یہ کچھ ایکسٹرا انفارمیشن دے رہا ہے ہمیں خبر کے بارے میں یعنی زید بیٹھا ہے کسی نے کہا جی زید کہاں بیٹھا ہے تو ہم نے کہا جی زید مسجد میں بیٹھا ہے تو جو بیٹھا ہے کے ساتھ ہم نے اسے ریلیٹ کر دیا تو یہ گویا خبر کے قریبی ہے تو اسے ہم خبر سے ریلیٹڈ کہہ دیں گے کہ خبر کے متعلق ہے خبر سے ریلیٹڈ ہے تو اس کو مرکب جاری کو ہم جملہ اسمیا میں جو اب پارٹ کے طور پر نام دینے لگے ہیں وہ نوٹ کر لیں اس کو ہم نام دیں گے یہ ہے متعلق یہ متعلق ہے اور کس کے متعلق ہے خبر کے متعلق ہے ٹھیک ہے تو ہم اسے کہیں گے متعلق خبر ہے متعلق خبر ہے چونکہ اکثر یہ خبر کے متعلق ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں لیکن چونکہ آگے یہ فیل میں بھی آئے گا تو فیل میں تو مبتلا خبر نہیں ہوگا تو اس وقت بھی استعمال ہوگا اور متعلق ہو کر ہی آئے گا پھر ہم اس ٹرمینالوجی سے اس کی کنفیوژن سے بچنے کے لیے ہم اسے صرف نام دے دیں گے کہ یہ متعلق ہے خبر بھی ہٹا دیں گے تاکہ جار میں جرور جب بھی مرکب جاری آپ کے ذہن میں آئے تو اس کا نام ہونا چاہیے کہ یہ متعلق ہوتا ہے جملہ اسمیا میں یہ عام طور پہ خبر کے متعلق ہوتا ہے جملہ فیلیا میں دیکھیں گے کس کے متعلق ہے تو اس کی حیثیت متعین ہوگی کہ یہ متعلق ہے اور ترجمہ کرتے وقت ترجمہ کرتے وقت ہم نمبر ایک مبتضا کا ترجمہ کریں گے نمبر دو متعلق کا ترجمہ کریں گے نمبر تین خبر کا ترجمہ کریں گے اور نمبر چار پر ہم ہے لگا دیں گے تو اس ترتیب سے ہم ان شاء اللہ جملہ اسمیہ میں مرکب ناقص مرکب جاری کو استعمال کرنے کے قابل ہو گئے تو زید مسجد کا ترجمہ ہے زید مسجد میں بیٹھا ہے بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھا ہے اوکے جی تو الحمدللہ ہم نے چوتھے مرکب ناقص کو بھی جملہ اسمیا میں استعمال کر لیا رزلٹ کا نکلا کہ جملہ اسمیا میں جو مرکب جاری ہے یہ متعلق ہو کر آتا ہے بس اتنا ہی آپ نے یاد رکھنا ہے اوکے جی اب میں آپ کے سامنے جملے لکھ رہا ہوں اور آپ نے بتانا ہے اس جملے میں جی یہ مفت ہے یہ خبر ہے یہ متعلق ہے اور آپ کو بتا ہے کہ متعلق جو ہے آپ کا جار میں ضروری ہوگا اوکے okay جی تو میں پہلا جملہ لکھ رہا ہوں جو میں نے کل جس لیکچر کی ابتدا کی تھی لیکن اس پہ ہم بات نہیں کر سکے تھے کیونکہ ہم نے پریکٹس بہت ساری کر لی تھی تو وہی جملہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں کہ ایک جملہ آپ کو روز صبح کے وقت موزن کی آواز میں سننے کو ملتا ہے کہ میں آپ سے پوچھتا جیسے جملے میں مفتا کون ہے تو مفت ہے آپ سے اگر سوال کوئی کریے آپ نے اس مفتہ کیسے پہچانا ہے کیا جواب دیں گے آپ مرفوع ہے نمبر دو مارفا مرفوع اور مارفا خیرون کو کیا کہیں گے خبر کوئی کہتا ہے خبر کیوں ہے یہ آپ کہیں گے نکرا مرفوع ہے اور سیدھی سی بات ہے کون سینس والی بات ہے جب میں نے مفتدا کسی کو ڈکلیئر کیا تو اب میں نے خبر ہی لانی ہے مفت کے بعد میں کچھ اور تو نہیں لاؤں گا سیدھی سی بات ہے ٹھیک ہے مفت خبر مل گئے اب آگے جب آپ نے غور کیا تو آپ کو آگے منن نومی ملا جار مجرور مرکب جاری اور جار مجرور جو ہے یہ کیا بن کر آتا ہے متعلق ٹھیک متعلق خبر ہوتا ہے عام طور پہ لکھے ہم اسے متعلق ہی کہیں گے خالی اور اب ٹرانسلیشن اسی کریں گے پہلے مفتا کا ترجمہ پھر متعلق کا پھر خبر کا اور پھر ہے کاجمہ کر دیں گے تو کیا جملہ بن جائے گا نماز نیند سے بہتر ہے نماز نیند سے بہتر ہے یہ جملہ آپ روز صبح سنتے ہیں سنتے ہیں؟ ہی سنتے ہیں اسے نا تو وہ تو آواز ہمیں دیتا ہے جی نماز نیند سے بہتر ہے ہم کہتے ہیں یار نیند جو ہے نا اس وقت یہ صحت کے لیے بہتر ہے اور بڑی مزے کی نیند آتی ہے نماز نیند سے بہتر ہے ہمیں روزانہ یہ جملہ سننے کو ملتا ہے لیکن ہم کچھ اور سوچ کر جو ہے وہ واپس ہو جاتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے ٹھیک ہے بالکل ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن جس طرح کی محبت ہونی چاہیے نا وہ نہیں ہے ٹھیک ہے جو شاعر نے کہا تھا نا کہ کس کے در تم پہ گرا سب کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے تو اللہ سے پیار تو نہ ہوا نا پیار تو نیند سے ہوا تو اللہ تعالیٰ توفیق دے جی ہمیں اس جملے کو سنتے ہی ایکٹیو ہونے کی کہ محسن کہہ رہا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے اوکے جی کلیئر ہو کیا لے جی اب میں جو جملہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کا ایک بولا ہے وہ بھی لکھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اسے بھی انالائز کرنے قابل ہوں گے وہ جملہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا شاترمایا کوامونسا کیوں جی پہچان رہے ہیں مفتہ خبر پہچان رہے ہیں متعلق پہچان رہے ہیں جی حسن مفت کیا ہے اس میں ارے جالو, ار جالو مفتدہ ہے ٹھیک ہے اچھا یہ واحد اس میں ہے یا جمع ہے جمع شاباش کو یہ کیا ہے خبر ہے خبر تو مرفوع ہوتی ہے کوا مرفو ہوتی ہے نا خبر مرفو ہے شابش ایکسیلینٹ یہ مرفو ہی ہے اونا کی آواز نہیں سنائی دے رہی ٹھیک ہے اونا کی آواز مرفو کی آواز ہی ہوتی ہے جب مفت آپ کا جمع ہے تو خبر بھی جمع آئے گی سیریز بات ہے ٹھیک ارے جالو جمع مقصر ہے قوا مونا جمع سالم ہے تو دونوں جمع ہی نا تو جمع مقصر کا مرفو پیش کے ساتھ آتا ہے جمع سالم مذکر کا مرفو اون کی آواز کے ساتھ آتا ہے تو بالکل میچ ہے. النسائی جار میں متعلق اب ترجمہ کر دیں لفظی ترجمہ کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں لفظی ترجمہ میں نے کیا اس کا بالکل مرد عورتوں پر قوام ہیں قوام کے معنی جو ہیں بہت سارے کیے گئے ہیں جس میں سے ایک جو معنی زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹر مرد عورتوں پر حاکم ہے جملہ عام طور پہ ہزم نہیں ہوتا خواتین کو تو خاص طور پہ تو اللہ تعالی نے بہت خوبصورت انداز میں اس کا جواب دو صورتوں میں دیا منہ بند جواب اور ایک جواب لوجیکل جواب دیا کہ ارجالو کوا مونا السائی بیما فط اللہ باداہم الباد مرد عورتوں پر قوام ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض کو باس پہ فضیلت دی ہے اللہ نے فضیلت دی ہے تمہیں تکلیف ہے تمہیں مسئلہ ہے کوئی فضیلت کس نے دی ہے اللہ نے جب اللہ نے دیا تو چپ ارے جالو قوام السائی اللہ کا فیصلہ اتھارٹی کس کی ہے اللہ کی اور لوجیکلی جواب اس کا اللہ نے دیا بابی ماں انفکو من اموالهم اور اس وجہ سے کہ یہ اپنا مال خرچ کرتے تو دو وجوہات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اس جملے کی کہ ایک یہ جواب کہ اللہ نے بعض کو بعض میں فضیلت دی ہے یہ اللہ کا اختیار ہے جس کو جاہے کر دے اور دوسرا جواب یہ کہ وہ اپنے مال عورتوں پر خرچ کرتے اور یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں اللہ تعالی نے معاش کی ذمہ داری جو ہے یہ مرد پر عائد کی ہے معاش کی ذمہ داری عورت پر بالکل نہیں ڈالی ہمارے دین نے یہ مرد کا کام ہے کہ وہ باہر نکلے کمائے ٹھیک ہے اور عورت کو جو ہے وہ فیڈ کرے اور اس حوالے سے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ملتا ہے اس فرمان فرمان کہ بہترین صدقہ کا بہترین صدقہ وہ ہے جو کوئی شوہر اپنی بیوی کے منہ میں نوالا ڈالتا ہے بہترین صدقہ ہے عبادت ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں اور اسلام نے خاص طور پہ عورتوں کو بہت عزت دیا ذہن میں رکھے گا یہ بس کچھ دماغ خراب عناصر جنہوں نے خام خیں کو ایک جو ہے چھوڑ دیا کہ جی عورتوں کی تو عزت ہی نہیں ہے ورنہ جو عزت اسلام نے دی عورتوں کو اور تصور نہیں کر سکتے پیچھے جائیں آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں واقعات کہ بیٹیوں کو تو عرب زندہ درگور کر دیتا تھا ایسی ہی نا اور بالکل اس کوئی, کوئی حق ہی نہیں تھا کوئی حقوق نہیں تھے اسے اسلام نے اسے حقوق دیئے اور ایسے حقوق دیے کہ اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جو ہے ماں کے قدموں تلے جنت حاصل کرنی ہے تو ماں کی خدمت یہ تھوڑا مقام ہے جی عورت کا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بس اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں اور اپنی باتیں ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے تو الحمد جی ایک جملہ قرآن مجید سے اور آپ کے سامنے حل ہو گیا اب اگر میں آپ سے کہوں کہ اس طرح کے کوئی جملے آپ بنا سکتے ہیں جیسے مفتہ خبر اور متعلق ہو تو کوئی ہمت کریں ایک دو جملے بنائیں پھر ہم آگے چلتے ہیں محمد قائم ان فل فصلی محمد کلاس میں کھڑا ہوا ہے تو فل فصلی متعلق ہو گیا محمد ان مختصا قائم ارجالو مشتحدہ فل بی یہ پاکستانی مردوں کی بات کی آپ نے کہا جی مرد گھروں میں محنتی ہے جالی رجولن ہر آدمی ہر मुझ, آدمی محنتی ہے ٹھیک ہے صحیح بنایا نا مفت خبر مطالعے کا بس وہ مفہوم بنتا نہیں بنتا دیکھی جائے گی بعد میں جی آصف شابش شابش شابش وہ گھر میں بیٹھا ہے شابش ہوا ہوا جالسن فل بھائی وہ گھر میں بیٹھا اگر میں کہنا چاہوں گا گھر میں سویا ہوا ہے تو کیا بھی ہوگی فروئی تھی فل بئی میں بازار میں موجود ہوں انا موجود ان کی انا موجود فسو کی میں بازار میں موجود جی okay. تو ماشاء اللہ سمجھ آ گیا چوتھا ملک میں ناقص بھی مہاراج جملہ اسمیہ فٹ ہو گیا اب اگلی کہانی جو ہے نا یہیں سے سمجھنی ہے آپ نے اگر یہ سمجھ آ گئی تو اگلی سمجھ میں آ جائے گی آپ کو اگر اگلی سمجھ نہ آئی رہا تو اس مطلب میں یہ سمجھ نہیں آئی آپ کو بات سمجھ آئی میں نے کیا کہا ٹھیک ہے مبتدہ خبر اور متعلق اور متعلق کون بن رہا ہے جاری ارب بعض اوقات ارب بعض اوقات ایسا جملہ جس میں مبتدا خبر اور متعلق تینوں ہوتے ہیں ان میں سے بعض اوقات ارب بعض اوقات خبر کو کھا جاتا ہے کھا جاتا ہے مطلب ذکر نہیں کرتا خبر کو بیان نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ بات سمجھیے میں کیا عرب اس قسم کے جملوں میں کس قسم کے جن میں متعلق بھی ہوتا ہے جن میں متعلق بھی ہوتا ہے ان میں سے بعض اوقات جو خبر ہے نا اس کو ہائڈ کر دیتا ہے اس کو نہیں بولتا اور مفہوم پورا کا پورا لے لیتا ہے کیسے لے لیتا ہے میں کر کے دکھاتا ہوں یہی جملہ ہے اکبا زئییدالس مسجدی میں نے کہا جی زیدن یہ مفت ہے نا یہ مفت ہے خبر کیا جالی سن خبر جو ہے وہ میں کھا گیا میں نے ذکر نہیں کی اور آگے جو ہے وہ متعلق بول دیا صرف ٹھیک ہے اور ترجمہ کر کے دیکھا اگر ترجمہ ہو گیا ٹھیک تو مسئلہ ہی حل ہو گیا میں نے ترجمہ کیا زید مسجد میں ہے زید مسجد میں ہے بات پوری ہو گئی ہے بات سمجھ میں آ گئی ہے اوکے تو یعنی ترجمہ کیا ہوا زید مسجد میں ہے خبر کو ذکر نہیں کیا اس نے ضروری نہیں سمجھا اس نے کہا کہ مسجد میں بیٹھا ہے کھڑا ہے لیٹا ہے سویا ہوا ہے پڑھ رہا ہے مار کھا رہا ہے جو بھی ہو اسے چھوڑو بس زائد مسجد میں ہے رزلٹ یہ نکلا کہ عرب بعض اوقات وہ جملے جن میں مرکب جاری ایسے متعلق استعمال ہوتا ہے ان میں سے خبر کو ہائڈ کر دیتا ہے خبر کو ہائیڈ کر دیتا ہے اور مفہوم پورا لے لیتا ہے اگر مفہوم پورا بن رہا ہو تو ہائیڈ وہی کرتا جہاں مفہوم پورا بن رہا ہو اگر مفہوم پورا نہ بن رہا ہو تو ہائیڈ نہیں کرتا ٹھیک ہے مثلا دیکھیں میں کہتا ہوں جی اصلا تو خیروں نو اس میں سے میں کہوں جی خبر کو میں ہائیڈ کر دوں تو ترجمہ کچھ بنے گا نماز نیند سے ہے نماز نیند سے ہے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو ایسے صورت میں ہائڈ نہیں کرے گا اوکے ارجالو ار کوا مونا السائی کوا مونا خبر ہے اس کو ہائڈ کر دے تو جملے کا مطلب بنا مرد عورتوں پر ہیں مرد عورتوں پر ہیں کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی تو یہاں ہائڈ نہیں کرے گا ہائٹ کہاں کرے گا جہاں بات سمجھ بھی آ رہی ہو یہاں ہائڈ کر دے گا وہ زیدن جالیس اور فلم مسجد اسے اسے اسے اسے اسے جالیس کو ہائڈ کر دیا زئی فلم مسجد کر کے دیکھا جی زید مسجد میں ہے بات سمجھ میں آ دوسرے کو بھی اسے بھی سمجھ میں بس ٹھیک ہے تو رزلٹ کیا نکلا ریزلٹ یہ نکلا کہ بعض اوقات وہ جملے جن میں متعلق بھی آتا ہے جملہ اسمیاں جن میں متعلق بھی آتا ہے ان میں سے عرب خبر کو ہائڈ کر دیتا ہے اور مفہوم پورا لے لیتا ہے اوکے اور اس کی بے شمار ایگزامپل کو آنے مزید میں موجود ہیں مثلا بس الفاتحہ میں آپ سے ہم لکھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے شادم فرمایا الحمد للہ الحمد مفتا ہے مفتا کی کنڈیشنز پوری ہو رہی ہیں نا معرفہ اور مرفو للہ جان میں ضرور ہے متعلق ہے خبر کوئی نظر آ رہی ہے نہیں آرہی نا مفہوم دیکھیں پورا بن رہا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو آپ کا الحمد پورا ایک جملہ اسمی ہے جس میں سے خبر کو ہائٹ کر دیا گیا ہے اب آپ نے خبر نہیں ڈھونڈنی وہ آپ نکل جائیں گے ڈھونڈنے خبر کے خبر کے تھی پتنی آپ کو اسے چکر میں نہیں پڑنا یہ عرب کا سلوب ہے ارب استنا بعض اوقات خبر کو نہیں بولتا کیونکہ اس کا مفہوم جو ہے وہ پورا ہو رہا ہوتا ہے عربی زبان میں آپ انشاءاللہ شاء آگے مزید سیکھیں گے کہ مختصر الفاظ میں بڑی, بڑی بڑی باتیں کر دی جاتی ہیں وہ کہتا ہے یار ضرورت ہی نہیں یار لانے کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بس ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے نا بات بس ٹھیک ہے کیا ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے بس اللہ کے لیے ہیں تو ایسا اسلوب آپ کو بہت ملے گا اوکے میں کچھ جملے اور آپ کے سامنے لکھتا ہوں جس میں صرف مبتدا اور متعلق ہوگا خبر جو ہے وہ میں کہتا ہوں فل مسجد میں مسجد میں ہوں گے سر کہاں ہو تم آب اربی میں کہتے انا فل مستی انا فل مست میں مسجد میں ہوں سمجھ رہی ہے نا اس میں اب کیا ہوں آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ مسجد میں امام ہے یا آپ مسجد میں منتظم ہیں ٹھیک ہے بس صرف آپ اپنی پریزنس شو کر رہے ہیں کہ یار اس نے پوچھا کہا ہو تو آپ نے کہا فل مسجد ہی میں مسجد میں ہوں اب اس طرح کیوں جملے آپ بنا سکتے ہیں بہت ہی انافط تریقی میں رستے میں ہوں ٹھیک موبائل فون آ گیا آپ کو موٹر سائیکل پہ آپ نے کال نکال رہی اور سمپل کہا جی اناف تری جی اور دنیا نہ دنیا ایکسیلنٹ ہم دنیا میں ہے نہنوف الفصل ہم کلاس میں ہیں فصل کلاسوں کہتے ہیں فصل وہ نہ سمجھے گا نہ فصل ہم کلاس روم میں ہیں کمرہ جماعت میں ہے فصل میں کہنا چاہتا ہوں عاصف کلم میز پر ہے کیا بھی ہوگی اس کی ہاں الکلمو المیز ٹھیک ہے نا القلم المکتبی الزادی ٹھیک ہے المکتب زیادہ ایزی ہے تو القلم التبی ہاں ٹھیک ہے معاویہ کلم کا ہے القلم ال کہتے ہیں موبائل کو ٹھیک ہے الکلام اچھا جی امیر ہے اللہ اوپر تو نہیں ہے اوپر نظر آ رہا لگا ہوا ہاں الکلام و اگر میں کہنا چاہوں شہباز کے کلم میری جیب میں ہے تو کیا کہوں گا جئی بی فی جئی بی ٹھیک ہے پھر فل جئی بی نہیں کہنا فی جئی بی فی جئی بی اوکے جی حسن سمجھ آ رہی ہے بات پکی بات کلیئر مرکبات ناکہ سارے استعمال ہو گئے جلدی سے بتا دیں مجھے چار مرکبات ناقصہ ہیں کون کون سا مرکب ناقص مفتہ بن سکتا ہے کون کون سا خبر بن سکتا ہے کون سا جو ہے نہ مبتا بنتا ہے نہ خبر بنتا ہے ٹھیک ہے یہ باتیں ذرا بتاتے پھر میں آخری بات بتا کے آپ کو تو نئے ٹاپک کی طرف چلتا ہوں جی چار مرکبات ناقص ہیں ماجد کون سا مرکب, مرکب ناقص جو ہے وہ صرف مبتدا بنتا ہے مرکب شاعری صرف مبتع بنتا ہے وہ خبر نہیں بنتا حسن کون سا مرکب ناقص ہے جو مبتع بھی بنتا ہے خبر بھی بن جاتا ہے مرکب توسیفی مرکب اضافی یہ مبتا بھی بن جاتا ہے اور خبر بھی بن جاتا ہے ٹھیک ہے عمیر کون سا مرکب ناقص ہے جو نہ مبتا بنتا ہے نہ خبر بنتا ہے مرکب جاری ماشاءاللہ یہاں تک سمجھ میں آ گیا اب ایک آخری ریزلٹ ہم نکال رہے ہیں آخری بات کر کے پھر آگے چلتے ہیں جب ایسی صورت ہو جائے نا جہاں پر خبر ہائڈ کر دے ارب اور یہ جو متعلق کے خبر ہے جسے ہم نے خالی متعلق کہا ہے اب یہ ایکچولی خبر کی جگہ پہ آ گیا ہے نا خبر کی جگہ پہ آ گیا نا تو پھر گرامر میں اس کو ایک دوسرا نام بھی دے دیا جاتا ہے کہ یہ قائم مقام خبر ہے خبر کی غیر موجودگی میں سے کیا کہہ دیتے ہیں قائم مقام خبر قائم مقام خبر ٹھیک ہے تو زید ان مبتدا خبر ہے نہیں فلم مسجدی متعلق ہے لیکن خبر کی غیر موجودگی میں سے کیا نام دے دیا قائم مقام خبر اور کچھ نے کہا یار قائم مقام جو ہوتا ہے وہ بھی تو وہی ہوتا ہے نا اختیار تو اس کے وہی ہوتے ہیں یار قائم مقام بھی ہٹاؤ خبر کی غیر موجودگی میں سمپل اسے ہی خبر کہہ دو خبر کی ہے موجودگی میں اسے ہی خبر کہہ دو لیکن آپ گرامر کے ہیں تو آپ کو ساری کہانی پتا ہونی چاہیے کہ اصل میں ہوا کیا تھا کہ جار مجرور مطالق ہو کے آیا تھا جملے میں اور خبر کا درجہ لے کے بیٹھ گیا ٹھیک ہے نا متعلق ہو کے آیا تھا نا متعلق تھا خبر کو جب ذکر نہیں کیا تو آ گیا اسے قائم کام خبر کا درجہ دے دیا گیا اور جب اس نے سیٹ سنبھالی تو پھر وہ خبر ہی بن کے بیٹھ گیا پکا ہی ہو گیا ٹھیک لیکن ہے نہیں خبر کیونکہ اس پہ خبر کے رولز اپلائی نہیں ہو رہے وہ نظر ہی آ رہا ہے آپ کو کہ خبر کے رولز اپلائی ہو ہی نہیں رہے اس پہ خبر کے لیے مرفو ہونا ضروری ہوتا ہے مرکب جاری کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک <laughs> ہے نا تو یہ چیز بس آپ کو یاد آنی چاہیے